بسم اللہ الرحمن روحین باب المسعر الخفین یہ باب ہے مسعل الخفین کے بیان میں موضوع پہ مسا کرنے کا بیان ہے مسعد الخفین مناسبت اس باب کا پہلے باب سے یہ ہے کہ پہلے ابواب میں ذکر وضو اور غسل اعضا کا ذکر تھا اب یہاں پر مسا علقفین کا ذکر ہے اس لیے کہ مسا الخفین یہ نائب ہے غسل رجلین سے اور نائب ہمیشہ کے لیے منوب انہوں سے مؤخر ہوتا ہے تو لہذا مسا القفین جو ہے رسل الرجلین یعنی حکم وضو کے بعد ذکر ہوا دوسری بات یہ ہے کہ مسا القفین یہ ایک جزی وضو ہے اور باقی وضو ب منزلت القل ہے تو کل تو مقدم ہوتا ہے جز پر تو اس لیے کے مسائل کو پہلے ذکر کر کے مسا الخفین کا ذکر شروع کیا اور تیسرا ربط وہ مسائل سمجھنے کے بعد ذہن میں آئے گا وہ یہ ہے کہ آیا مسا الخفین یہ افضل ہے یا غسل الرجلین افضل ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مصح عال الخفین یہ بہتر ہے غسل رجلین سے امام نووی رحم اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اعتقاد جواز مسح الخفین ہو تو غسل الرجلین یہ افضل ہے مسح سے جملہ یاد ہو گیا قید یاد ہو گیا اگر اعتقاد ہو کہ مسا موضوع پہ مسا یہ جائز ہے یہ اعتقاد ہو تو اس اعتقاد کے ہوتے ہوئے مسئلہ الرجلین کے مقابلے میں غسل رجلین مسعل الحفین کے مقابلے میں غسل رجلین افضل ہے تو اس نسبت سے غسل الرجلین کا حکم پہلے ذکر کیا اب مسال خفین ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ افضل مقدم ہوتا ہے مفضل پر بازی میں آ ہیں اچھا یہ تو ربط کا تعلق تھا اب مس الخفین ایک اس, کا اس کی حیثیت ہے جواز کی عادمی جواز کی ایک ہے اس کی کیفیت اور ایک ہے اس کا محل تو مسئلہ یہ ہے کہ علی الخفین یعنی موضوع پہ مسا کرنا یہ جائز ہے یہ جائز ہے اور روایات متواتر ثابت ہے ستر روایات یا اسی روایات میں مسال الخفین کا ذکر ہے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس مسال الخفین کی اتنی روایات جو کہ مجھے پونچی ہیں اگر اتنی روایت مجھے نہ پوچھتی تو ما کلت بل مسل الخفین تو میں مسل خفین کا قول نہ کرتا لیکن میرے پاس مسلحفین کے ثبوت پر اتنی روایت آئے ہیں کہ جن سے مسا ایسا ثابت ہوتا ہے جواز کا یا مسے کا جواز ایسے ثابت ہوتا ہے جیسے کہ سورج نصف آسمان پہ آدی آسمان پہ آ جائے <تصف> زوء ما جا مسل زو ان نہارے ماقل تو بھی جواز المس الخفین اتنے زیادہ روایت میرے پاس آئے ہیں ستر اسی روایت اس پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا موضوع پہ مس کیا ہے اور یہ جمہور کا مسلک ہے خلافن الخوارج وروافظ خارجی اور رافیضی قوم یعنی شیعہ خفین کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ مسال رجلین کے قائل ہیں خارجی اور رافیزی کا عقیدہ یہ ہے کہ موضوع کے مسا ہے نہیں پاؤں پہ مسا ہے وہ تو پاؤں کے دونوں کی بھی قائل نہیں ہے نا تو امام بخاری رحیم اللہ جو ہے عال ظواہر اور اسی طرح خوارج و روافذ پہ رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ المس الخفین جائز ہے موزوں پہ مسا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اور یہ قول امام مالک کی طرف بھی منسوب ہے کہ آلسمت والجماعت کے نشانات میں سے علامات میں سے تین علامتیں ہیں ان فضیل شیخین ونو الخنین و نقول بلمس الخفین کیا ہے تین چیزیں ہیں آل سنت کی پہچان کی ایک تمام صحابہ کرام میں شیخین کی فضیلت ماننا ابو بکر ومر رضی اللہ مرضیل انما کی فضیلت کو ماننا دوسرے نمبر پر ان محب الختن نبی علیہ السلاۃ السلام کے دو دامادوں سے محبت کرنا حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تیسری ہے یہ انس الخفین کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز جاننا یہ نشانات ہیں سنت کی اگر کوئی جناب عالم ان فضل شیخین سے روافذ پہ رد ہوا ون محب الختن سے خوارج پے رد ہوا تو وہ المس الخفین مرکدین رد ہوا دونوں جماعتوں پہ رد ہوا آل سنت والجماعت کی نشانی آپ نے پہچان لی ہے اچھا تو مس علخین یہ جائز ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ المس علخین میں توقیت ہے کہ نہیں ہے امام مالک رحم اللہ کی طرف ایک قول یہ جی منسوب ہے کہ امام مالک لا یار المسل المقیم ویر المسل مسافر بلا توقیت امام مالک مقیم کے لیے مسیح کے قائل نہیں ہیں البتہ مسافر کے لیے مسیح کے قائل ہیں اور بلا توقیت یعنی اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اب اشفاق مشتاق احمد اگر یہ اپنے گھر جائے یعنی گھر تو مقیم مکیم یہ لاہور جائے مسافر ہے آج سے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا لاہور پانچ چھ دن یہ رہتا ہے تو پانچ چھ دن اگر اس کے پاؤں پہ موزے ہوں تو کوئی اتارنے نہیں بس لگاتار مسا کرتا رہے کرتا رہے جب گھر آ گیا تو موزے اتار کر پاؤں دھونے شروع کر دیں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ توقیت المسح جس طرح مساح حدیث سی ثابت ہے تو مسیح کے توقیت بھی ثابت ہے اور توقیت گانمانا وقت ہے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس سے کے بعد آئے یہ جو توقیت ہے تو توقیت مسا اس سے وقت حدث کا اعتبار کیا جائے گا یا وقت لفظ کا اعتبار کیا جائے گا یعنی پہننے کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا یا پہننے کے بعد بھی وضو ہونے کے بعد تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وقت لفظ کا اعتبار ہے مثلا آج تم نے پونے, با پونے بارہ بجے موزے پین لیے وزو کر کے موزے پین لیے تو کل پونے بارہ بجے تک آپ نے پہننے رکھنا ہے چاہے آپ کا وزو ہو یا نہ ہو مختار قول کوناف وقت حدث ہے ابھی آپ نے وزو بنا لیا ہے پونے بارہ ہیں آپ نے موزے پہن لیے ہیں ابھی آپ کو حدث لائق ہوتا ہے زور کو یا عصر کو چار بجے تو آپ نے کل پونے بارہ تک موزے رکھنے ہیں کہ چار تک چار تک رکھنے ہیں اس لیے کہ وقت حدث کے اعتبار ہوگا آگے مسئلہ یہ ہے کہ بابا کیفیت مس کیسے ہوگا تو اعلی ال الخفین ہے تو اعلیٰ کا مدلول یہ ہے کہ محل مسا آل الخف اسفل نہیں ہے اگرچہ باز آئمہ فرماتے ہیں کہ آل الخف فرض ہے اور اسفل خوف مستحب یا سنت ہے تو آپ نے یوں بھی کرنا اور یوں بھی کرنا ہے ہم کہتے ہیں تیسر آل الخف مس جائے فرض ہیں اسفل کے کوئی نسبت نہیں ہے ولا حدیث علی جن لوکان دین برائے لکان مس اسفل خفین اگر دین عقل پہ دین کی سمجھ کا دارو مدار عقل پہ ہوتا تو مسفر نیچے ہوتا یعنی اسفل قدم ہوتا آل الخف نہ ہوتا لیکن ہم نے یہاں پہ عقل کو چھوڑ کر نقل کو لے لیا ہے ماشاءاللہ تیسرا نقطہ الخفین میں تسنیا ہے الخفین میں کیا ہے تسنیا ہے تو معلوم ہوا کہ مسا الخفین ہے خف واحد میں نہیں ہے اس لیے کہ دونوں رجلین دونوں پاؤں ب عضو واحد فی الوضو ہے اور عضو واحد میں مسا اور غسل دونوں کا جمع نہیں ہو سکتا مسا اور غسل کا جمع نہیں ہو سکتا تو آپ ایک پاؤں کو دوے اور ایک پہ آپ کا موزہ ہو یہ صحیح نہیں ہے ان لین کے صاحب ایک پاؤں ہو اکیڈمی ایسا ہے کہ جس کا ایک پاؤں کٹ ہوا ہے اب ایک پاؤں ہے اس پر موزے ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن شاید رجلین ہو اور ایک پاؤں صحیح ہو دوسرے بھی صحیح ہو ایک کو دوئے پر مزہ کر یہ جائز نہیں ہے مثل خفین ہاں اگر ایسے دو پاؤں ہیں کہ ایک صحت مند ہے ایک مریض ہے بیمار ہے اس پر مسا بنا مرض کیا جائے گا اس کے لیے توقیت نہیں ہے جب بھی وضو کرے گا تو ٹھیک ہے نا اگرچہ ایک مہینے تک پاؤں پہ زخم ہے تو ایک مہینے تک اگر پٹی ہے موزہ پہنا اور زخم کی حفاظت کے لیے تو ایک مہینے تک موزے کا مسا کر سکتا ہے مسئلہ حل ہو گیا اب اس میں کچھ باتیں کچھ نہیں ہے جو تھی وہ میں کہہ چکا ہوں ٹھیک ہے اب حدیث مبارک سنو بس توجہ کرنا عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انصاد عن ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ ان مسال الخفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مس فرمایا تھا موضوعوں پر وإن عبد اللہ ابن عمر عبد اللہ ابن عمر سمر اس نے اپنے باپ عمر سے پوچھا ان ضال کا مسی کے بارے میں فقالحت عمر نے بیٹے کو کہا نا ہم ہاں موضوع پہ جائز ہے ازاحد دسکش ان سادو جب تجھے حرت ساد رضی اللہ ہوتا کوئی حدیث نقل کرے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے فلاںس ان تو پھر ساتھ کے رواج کے بارے میں بغیر ساتھ کے کسی غیر سے نہ پوچھو مسئلہ سمجھ گئے ہو وکال منصبا منہ صاحب نے اخبا فرماتے ہیں اخبرنی ابن نظر مجھے خبر دی ابن نظر نے کیا نبا سلمتا اخبر ہوں ابا سلمہ نے اس کو خبر دی کہ ان سادن حد دس ہو مقدر ہے کہ حضرت سعد نے ابا سلمہ کو یہ نقل کیا فکال و عمر ل عبداللہ نہ ہو جب سعد نے عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث بیان کی تو فقال و عمر ل عبداللہ ہر عمر نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو کہا نہ ہو ایسے کیسے جب, جب ساتھ تجھے حدیث بیان کرے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مسئلے پر سمجھ گئے ابھی نہیں سمجھے اب اس کے حدیث کے لیے شاہ نزول کو چھوڑے شاہ نے پیش کیجیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰن شام میں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب جو آئے ٹھیک ہے نا عبداللہ ابن عمر صاحب جب شام میں آئے تو حضرت سعاد مس کر رہا تھا وضو پر, پر مس موضوع پر موضوع پر مس کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے انکار کے کیا کرتے ہو تو یہ موضوع پہ مسق کیوں کرتے ہو پاؤں کا وظیفہ تو دونوں ہے یہ کیا کرتے ہو تم حضرت سعد نے کہا کہ رے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سواد میں نے نبی پاک کو دیکھا تھا کہ موضوع پیمسا کیا کرتے تھے اس لیے میں پہ پیمسا کرتا ہوں عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا اس نے حدیث بیان کی جب عبداللہ ابن عمر آئے م جینہ تو اپنے والد عمر صاحب کو کہا کہ حتصاد کو میں نے دیکھا موضوع پہ مزہ کر رہا تھا پھر میں نے جب پوچھا تو کہتا ہے کہ رے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر نے کہا نام آؤ بیٹے ٹھیک ہے موضوع پہ مسا جائز ہے اور پھر کہا تجھے پتہ ہے حرتیسات کا مقام بیٹے جی ہاں ساتھ کا اتنا بڑا مقام ہے جب ساتھ کہے کہ یہ کام نبی پاک نے کیا ہے حرتیسات کو یہ حدیث بیان کریں پھر حادثات کی تائید کے لیے کسی پوچھنا چاہیے نہیں, نہیں چاہیے حقصاد متمد شخصیت ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی حدیث پہ سمجھ گئے ہو اب یہاں پہ ایک اشکال عظیم ہے اشکال عظیم, ہے اشکال عظیم یہ ہے کہ جو ستر روایات ثابت ہیں مسجد پر اور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایتی بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایتیں ہیں اگر تم نے باب المسل خفین پڑھا ابو داود میں تو وہاں عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی موجود ہے جب روایتی ابن عمر موجود ہیں تو پھر حقصاد کے مسئلے پر حضرت عبداللہ نے انکار کیسے کیا اور پھر حرت عمر نے یہ باتیں ہی کی ہیں تو اس کی ضرورت کیسے پڑی تو اس کا جواب محدثین دیتے ہیں یمکنوں اسے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود نبی پاک کو مس کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو جب آ, عبداللہ ابن عمر نے خود نہیں دیکھا تھا تو جب حافظ سعد نے مس کیا یا ایسے اور صحابہ کلام نے مس کیا جب یہ کیفیت دیکھی تو حتیف ابن عمر نے پوچھا یہ کیوں مسا کرتے ہو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مسا کیا اچھا نبی پاک نے مس کیا ہے تو پھر ابن عمر نے بھی رواج نقل کر دی کہ سمے تو فلان کانا رسمسال خفین اب مسئلہ حل ہو گیا یہ انکار اس لیے کہ ابن عمر نے اپنی آنکھوں پہ نہیں دیکھا تھا جب رواج پہنچ گئی تو ابن عمر نے بھی رواج نقل کرنا شروع کر دی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آگے جاؤ نافی ابن جبیر اور وابن المغیرہ سے بیان کرتے ہیں آنا بھی ہے مغیرا کا باپ کون ہے المغیرہ تبن شعبۂ الصاری ٹھیک ہے یعنی ارواں اپنے باپ مغیرہ رضی اللہ عصرت نقل کرتے ہیں اور حرت مغیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجل حاجت ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حاجت کے لیے نکلے حاجت انسانی فت تباہ تو پیچھے لگ پڑے ہرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ہو بے اداوتن ایک لوٹے سے فی ہاں ان کے اس میں پانی تھا فصوب باں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے وضو کا پانی ڈالا خی فرغم من حاجتی جب نبی پاک اپنے حاجت سے فارغ ہو گئے تھے فتوزین اور بات دوسری آ گئی ہے مغیر ابن شعبہ جب نبی اس حاجت کے لیے گئے حات مغیرہ ابن شعبہ لوٹا لے کر پیچھے چل پائے نبی رساں حاجت انسانی سے جب فارغ ہو گئے پھر وزو جب بناتے تھے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نبی کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا کرتے تھے نبی پاک اپنا وضو بناتے تھے جب پاؤں کا نبر آ گیا تو نبی پاک نے وہاں پہ مصع کر دیا مسئلہ حل ہو گیا آگے جاؤ دوسری رواج جو ہے امربن امیہ زومری سے ہے الزمریو روایت رواج یہ کہ ان اباہ اخبر ٹھیک ہے نا کہ جعفر کو اس کے باپ امر نے یہ خبر دی کہ ان کے باپ امر نے رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسین کہ نبی پاک کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ وسلم و روپ مس فرماتے تھے ٹھیک ہے اب جب تین روایت ہو گئے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کتاب و حربن و ابان ال انیاحیہ جس طرح ابو نعیم کے استاذ شیبان نے یا سے یہ روایت نقل کی ہے تو اسی طرح شیبان کے موافق ہمارے بزرگ حرب شیبان کے موافق ابان یہ ان دونوں نے اس روایت کو یا نبی سلم کے عنوان سے نقل کیا ہے تو گوئے کی تطبیق یہ ہے کہ ابا ابو نعیم کی موافقت یعنی ابو نعیم شیبان سے نقل کرتے ہیں تو شیبان کی موافقت حرب نے بھی کی ہے اور ابان نے بھی کی یح سے تو یہیا کے تین شاگردیں شیبان ابان حرب حرب ابان شیبان اب ان تینوں نے یہیا سے روایت نقل کی ہے ٹھیک ہے تو گوئے کہ مطابق دو ہو گئے شیبان کے تو روایتی بھی تین ہو گئی ہے ٹھیک ہے بھائی آگے جاؤ جو کر رہا ابدان کہتا ہے کہ مجھے خبر دی عبداللہ نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی اوزائی نے اوزائی نقل کرتا ہے سے ان ابی سلمہ توجہ کرو ان ابھی سلمہ ان جعفر جعفر ابن و ابن امیہ تو یاہیا ابی سلمہ سے نقل اب سلمہ جعفر سے ٹھیک ہے نا اور جعفر کون سے عمر ابن امیہ کا بیٹا ہے ان ابھی ہی یعنی جعفر امر سے حدیث نقل کرتا ہے ابھی اس لیے کہ اس کو یاد رکھو پچھلی سند میں اس جعفر کو حزف کیا جاتا ہے اس لیے میں نے آپ کو سند سنائی ابی سلمہ نقل کرتا ہے جعفر سے جعفر کون ہے جو کہ امر امیہ کا لڑکا ہے بیٹا ہے اب یہ جعفر اپنے باپ امر سے نقل کرتا ہے قال امر کہتا رہے تو نبی صلاح سمی صلاح امامتی ہی نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا جو کہ نب... آپ صلی اللہ وسلم اپنی امامہ پگڑی پر مسح فرماتے تھے وخفے اور موضوع کی بھی مسح فرمایا اچھا اب امام بخاری فرماتے ہیں کتاب آہوم موافقت کی ہے اس اوزائے کی نے مرنے انیاہیا سے یا ابی سلمتا ان امرنا تو گویا کہ پہلی رواج تھی جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو بعض عائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسئلہ الخفین کی طرح مسئلہ المامہ بھی جائز ہے اس لیے کہ سردی کے موسم میں موزے پہننا پڑتے ہیں تو موزوں پہ مسئلہ اس لیے جائز ہے اگر موزوں پہ مسئلہ نہ کیا جائے یا جواز نہ ہو تو نمازوں کو تکلیف ہوگی اس لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا پاؤں دھونے پڑیں گے اور پاؤں کا دونا ذرا تکلیف دہ ہے کیسے تکلیف ہے بتاؤ کیا تکلیف ہے نہیں وہ تو ہاتھ میں بھی ہے پاؤں میں بھی ہے چہروں میں بھی ہے اصل یہ ہے کہ سردی میں پاؤں خشک رہتے ہیں اور پاؤں کا دونا تھوڑے پانی سے نہیں ہو سکتا تو اس لیے کا جواز دے دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں پاؤں گرم ہو تو انسان سے بیماری دور ہوتی ہے تو جرا اور موزوں میں پاؤں ذرا گرم ہوتے ہیں نا تو بیماری سے ایک قسم کا بچاؤ بھی ہے ٹھیک ہے نا تیسری بات یہ کہ ہاتھ دھونے کا تو شکر ہے روٹی کھاؤ تو ہاتھ دو روٹی سے فارغ ہو تو ہاتھ دو یہ چہرہ آدمی دہتا ہے نیل سے اٹھتا ہے پھر بھی چہرہ دہتا ہے تو چہرے پر پانی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا پاؤں پہ مشکل ہوتا ہے پاؤں پہ پانی بھی زیادہ لگتا ہے چہرے پر کم لگتا ہے تو اس لیے مشکل ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ امامہ پہ بھی مسئل جائز ہے اس لیے کہ آلیہ عرب جو ہیں نا وہ دو شملے چھوڑتے تھے ایک اس کو کیا کہتے ہیں شملہ ایک ہے زبالہ جو ادھر ہوتا ہے یہ زبالے بھی ان کے بینر کا تفین ہوتا تھا یہاں پہ ادھر تو ایک کو یوں کرتے ٹھیک ہے نا تو دوسرے کو بھی یوں کرتے سردی لگتی تھی اب یوں کر کے نا آل عرب یہ یوں کر کے پھر یوں کر لیتے تھے تو یہ منہ بھی چھپائے رکھتے تھے گلے بھی بالکل پگڑی سے اس طرح باندھتی کہ ہوا نہ لگے اب ان کے لیے جس طرح پگڑی کا کھولنا یوں کرنا وغیرہ اس میں بھی ذرا مشکلات تھے تو چلو ان کو بھی حکم ہو گیا کہ بھئی سر ڈان رکھو اور تم مسا کرو اس لیے امام محمد رہے محلہ وہ کہتے ہیں کہ بلاغنی موتا امام محمد دیکھو بلاغنی ان کان المسو والل امامت سمتورے کا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابتدائی زمانے میں مسال ال امام پر مسجد جائز تھا سنما ترے پھر منسوخ ہو گیا اور محدثین فرماتے ہیں کہ مبلغات امام محمد حجتن ہے جو امام محمد کے کہ بالاغانی تھی یہ بات حجت ہے تو مسئلہ یہ ہے ہم نے مان لیا کہ مسال ال پہلے تھا اس کے بعد منسوخ ہو گیا ہے بات سمجھ گئے ہوں یہ اچھا جواب ہے اس کے علاوہ بھی جوابات ہو سکتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مس علامہ یہ تکمیل کے طور پر تھا ابتدا نہیں تھا اس پہ سمجھو یہ بطور تکمیل تھا ابتدا نہیں تھا تکمیل کیسی ہے مس احناف کے نزدیک روب و راس کیا ہے مس فرض ہے نا تو روب راس پر مس کر کے پگڑی کو ٹھیک کر کے پھر باقیوں کر لو کرو بتاؤ میں نے عمر کیا حلت کیا پگڑی نہیں ہٹتی اے یوں کر لیا پگڑی رکھے پوری پگڑی پر پوری پگڑی پر مسا کرو ٹھیک ہے الا قدر سلاست اربات صابیہ قدر ناسی ہوں مس کر کے پھر پگڑی ٹوک کر کے یوں کر دو تو گویا کی قدر الا قدر روب راس مس فرض ہو گیا یہ تم نے مس کر لیا فرض ادا ہو گیا باقی اشتیاب کے لیے ہم کہتے ہیں سنت ہے اس اشتیاب کو عدل امام پورا کر لو لیکن یہ رائے یا یہ قول ایند الحناف درست آتا ہے شافی رحم اللہ درست آتا ہے اس لیے کہ امام شافعی رحم اللہ قائل ہیں بے بے ادنا پالسم و الراس لیکن امام مالک تو استیاب کے قائل ہیں اس کے نزدیک امام اس نسبت سے مس نہیں ہو سکتا اب ٹھیک ہے اچھا بعض حضرات کہتے ہیں جو ہماری مشکات کے ہاشوں میں لکھا ہے یا ہمارے فقاہ ہدایت وغیرہ کے ہاشوں میں لکھا ہے کہ اصل میں امامی پہ مسئلہ نہیں تھا نبی علیہ السلام تصویر امام بادل مسح فرماتے تھے تو رائین دیکھنے والوں کے نظر میں یہ بات پہنچ گئی کہ نبی یعنی آ کہ نبی علیہ السلام نے امامے پہ مسا کر لیا ہے حالانکہ امامے پہ مسا نہیں تو وہ تصویر الماما ال راس تھا تصویر الامام جانتے ہو اے مس کے لیے تو آپ نے اماما ہے نا مسا کیا ٹھیک ہے جب مسا ہو گیا اب امامہ تو اٹھائے نا اب پھر جب پگڑی رکھو گے تو کرتے ہو دوسرا بھی ندیم صاحب نے اپنے امامے کو ٹھیک کرنا شروع کیا تھا ٹھیک ہے نا نرم ہو جاتے ہیں نا تو پھر جب امام سر پہ رکھا ٹھیک اب نبی علیہ السلام تصویت المام فرماتے تھے دیکھنے والے نے کہہ دیا کہ ان کے ذہن میں یہ آ کہ مسال المام فرما دیا لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس میں آپ کو بالکل سردردی نہیں آئے گی کہ تل مس عل امامتی سمتورے کا بس یہ سب سے بہتر جواب ہے ابتدان امامی پہ مس تھا اس کے بعد نہیں ہے چوتھا جواب یہ اگر آپ نے حاشیہ پڑھا ہو کسی روایت مرفوع میں مسال الامامہ نہیں آیا جس روایت میں آیا ہے یہ اوزائی کی خطائی ہے آپ نے حاش دیکھا ہے نا یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا الینیو ذکر المامتی فیاد الحدیث من خطال اوزائی جی اوزائی کی توہمات ہیں اوزائی کی توہمات ہیں باسند متصلہ نہیں ہے تو اگر اوزائی کی توہمات ہیں تو دوسری بات میں کیا ہے انقطاع ہے اور انقطاع ہے محشی نے ذکر کیا یعنی وہ غیرہ نے کہ مسندی عبد الرزاق نے بھی اس کو لکھا ہے لیکن مرسل ارسار کے ساتھ لکھا ہے تمام سب تفہدی سے مرف اور اگر یہ آئے تو من خطائل اوز آئیے تشکال ختم ہے آگے جاؤ دوسرا باب ہے باب خالیہ وہ ہما تو حیراتان اب دیکھو یہ مسائل امام بخاری کا عجیب کام ہے یہ تین یعنی بلکہ یہ جو بڑے محدثی نے یہ طلباء اور علماء پر تحیل المسائل کے اعتبار تحصیل المسائل کے لیے احادیث کو معنوند کرتے ہیں ابواب آپ سے غام مشکلات یہ روایت تم پڑھ چکے ہو لیکن وہاں کوئی باپ آپ کو نظر نہیں آیا تھا سوائے باپ المس الخفین کے ہاتھ نظر آتا ہے اب یہاں تیسرا ایک مسئلہ بتانا چاہتی امام بخاری کہ مس الخفین تب جائز ہے کہ یہ آپ نے پہنے ہوں اس حال میں کہ آپ کے پاؤں حدث سے پاک ہوں یعنی کیا مانا آپ نے وضو کیا ہو یہ آسان مسئلہ یہ آپ نے وضو کیا ہو اب آپ نے اگر فقہ پڑا ہے تو برابر خبر ادا کہ اگر یہ پاؤں جو آپ نے موزے میں رکھے ہیں یہ وضوئی کامل پر ہو یا وضو غیر کامل پر ہو اس لیے کہ آناف کے نزدیک ترتیب فی الوضو فرض نہیں ہے تو اب ایک آدمی ہے وہ وضو کے لیے بیٹھ گیا ہے اس نے پہلے پاؤں دھو لیے دو کر جنابیں پہن لیے اوپر موزے پہنا کر پھر جناب یا باقی وضو کرنے لگ گیا ہے ہمارے نزدیک جائز ہے اس لیے کہ وضو میں چار چیزیں ہیں پاؤں دھونا ہاتھ دھونا منہ دھونا سر پہ ترتیب نہیں ہے اس نے پہلے دو لیے ہیں اب باقی آزاد مقصودہ دو کو دو کر ایک پیر مسا کر کے اٹھ جائے گا تو پھر بھی مسئلہ ایندھن آ جائز وضوئی کامل یہ ہے کہ آپ کا وضو مرتب ہو پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے چہرہ دو کر بازو دو لیے آپ نے پانچ دھو کر پھر مجھے پہن لیے تھے وضوئی کامل ہے امام بخار بھی یہ یہاں آپ کے پاس بین ستور ہے جو طاہراتان سے بابا کون سی تہارت مراد ہے عال سوار کہتے کہ تہارت عنل انجاس ہے دیکھو کہ آپ کے پاؤں پر کوئی پنتی تو نہیں ہے آپ کا پاؤں تو تو نہیں ہوا تھا یعنی کہ بچے کی اتنی پیشان تو نہیں کیا ہے گندی مٹی تو نہیں لگی ہے گوبر وغیرہ تو نہیں لگے اچھا نہیں ہے بالکل پا کے بس ٹھیک ہے پہلے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہار حدس میں آپ کا پاؤں گویا ہو یعنی آپ بے وزو کی حالت میں آپ نے نہ پھیلا ابھی میرا پاؤں پر آپ کو نجات تو نظر آتی ہے کوئی نہیں ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا وزو ہے کہ نہیں ہے صاحب تو پاؤں پہ کوئی پریتی نہیں ہے نا ہاں اگر میرا وضو نہیں ہے تو میرا پاؤں غیر متار من الحدث ہے اس پر بے وزو آج یہ وزو اس کا دونوں لازم ہے لیکن اگر میں نے وضو کیا ہے تو پاک ہی. سمجھتا کہ نہ سمجھتا ذریعہ بات آ گئی ہے تو اجازت خوش لے ہی وہ تو الم الملبوسان اللہ تو وقت الحدث جو ہدایت تم نے پڑھا ہے امام بخاری کا خلاصہ ہے اچھا حالت مغیرہ فرماتے کم تمہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا کتنے خوش قسمت لوگ تھے فی سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں کیا تھا یعنی ساتھ تھا فعا ہوئے تو میں نے قص کیا لیاقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت نہیں لحان سے خوف ہے کہ میں نبی پاک کے پاؤں سے موزے, موزے میرے صحابی میرے شاگرد چھوڑ دے ادخل تو ہو ماں میں ان پاؤں کو موزوں میں پایا تھا ادخل تو ماں داخل کیا تھا میں ان موزوں میں اس حال میں کہ تو میرے پاؤں پاک تھے فام سال رحما حضرت مسافرما دیا ایک تو امام بخاری نے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ موزوں کے مسئلہ تب جائزے کہ تو اراتین ہو دوسرا مسئلہ یہ بتا دیا کہ شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی خدمت کرے یہاں تک کہ موزے نکالے اور موزے پہنائے دعائیں لے بابا ماکزہ تعلیم جانا اب یہاں سے لے کر باب بابلزو من نون ایک دو اور تین باب ان تین باب کا خلاصہ اور نچوڑ ایک ہے ایک مسئلہ چلتا ہے اندل محدسین وزو میں مامست ہونار ہر وہ چیز جس کو جس میں آگ کی وجہ سے تغیر آ جائے ہر وہ چیز جس میں آگ کی وجہ سے تغیر آ جائے اس کے استعمال سے وضو لازم ہوتا ہے یا نہیں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں اور اس کے استعمال سے وضو کرنا پڑے گا اور کہ نہیں پڑے گا یہ میرا مسئلہ یار یاد ہے بس اب یہ چائے ہے اس کو بھی آگ کی وجہ سے اس میں تغیر آیا ہے اس لیے کہ پانی کا یہ رنگ تو نہیں تھا دودھ کا بھی یہ رنگ نہیں ہے اب اس میں پانی بھی ملا ہے اور دودھ بھی ملا ہے لیکن جب یہ آگ پہ پک گئی ہے تو نہ دودھ کا نظر یعنی نہ دودھ کا رنگ نظر آتا ہے نہ پانی کا اس میں بھی تغیر تو آگیا ہے آگ کی وجہ سے اب اس کی پینے سے وضو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ستو جانتے ہو ستو دانے بونے جاتے تھے نا پیر پہ. اس کے بعد اس کو پیس کر یا لنگری میں اس کو میدا میدا کر کے لوگ بوڑوں کو کھلاتے تھے آپ کہتے ہیں بوڑا اگر کہہ دے کہ بیٹا دان بابا داند نہیں کیا کرتے ہو حرام سے بیٹھ جاؤ تو بھائی اگر بابے کی ضرورت ہے ابھی دل ہو گیا ہے تو گھر میں کسی کو کہہ دو کہ لنگے میں اس کو پیس کر بابے کو دے دے حدیث تو آپ نے پڑھا ہے نا اسی بچے حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ہم سے بھول کیا بھول ہو جاتے ہیں مریض جو مانگے دے دیا کرو تو بورا بھی ایک مریض ہے نا اب بوری کا حرت زیادہ ہے اب بورا بھی ایک مریض ہے تم نہیں دو گے تو بورا ناراض ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایک دو دے دو ایک دو دانے دے دو وہ خود کہہ دے گا اب بیٹے دے لے جو نہیں دانٹ میں طاقت نہیں ہے لیکن پھر نہیں دانت نہ کہ تم نہیں کھا سکتے ہو نہیں آج ہی لے لو بس بیٹے لے جاؤ سخت ہے بس ٹھیک ہے مسئلہ حال ہو گیا تو طریقہ تو حدیث سے سیکھو نیارہ نا اب یہ مسئلہ ہے کہ بھائی عقل یعنی مما مست النار کے استعمال سے وضو لازم ہوتا ہے کہ نہیں آج ظواہر کہتے ہیں کہ واجب ہے اس لیے کہ بہت سے احادیث میں آیا ہے توجہ مما مست النار اور پھر روایتیں توجہ مما مسجد النار ابو داود میں یہ روایتیں آپ پڑھ چکے ہوں گے غالبان وضو کر لیا کرو ہر اس چیز سے جس پر آگ پہنچ جائے اور اس کو آگ میں اس میں آگ نے تغیر لایا ہو تغیر کا شرط ہے اس لیے کہ مائ سخین سے کوئی بھی نا... یعنی وضو کا قائل نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تغیر نہیں آیا ہے اب تغیر کے بعد جو ہے نا وضو اس کے استعمال سے کیا ہے عال زوار کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے وضو کرنا پڑے گا ایم اربا امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد رحم اللہ ان سب کا قول ہے کہ وضو مما مست اناچ نہ نا ٹوٹتا ہے اور نہ لازم ہوتا ہے روٹی کھاؤ کوئی وضو نہیں ٹوٹا آپ کا اور وضو کھانے کے بعد کوئی وضو آپ پہ نہیں ہے بات سمجھ گئے تمام عیم اربا اس پر متفق ہے البت امام احمد ابن حنبل ایک مسئلے میں جمہور کو چھوڑ کر علیحدہ ایک رائے اختیار کیا ہے مسعود کا گوشت اگر کسی نے کھایا ہو تو امام وضو ٹوٹ کر اس کو وضو یعنی ظلم دوبارہ بنانا پڑے گا امامد صرف سوئی ماس اور مکے بلاخ تو لخ دا لخ دا میں ڈھکا ہوں کو طالبان چلے رہے بات شکر باز بوڑھا تم نرسی جناب امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اون کا گوشت اگر کسی نے کھایا ہو تو وضو ٹوٹ بھی گیا ہے وضو بنائے گا بکری ہو گائے ہو بھینس وغیرہ کا گوشت اگر کسی نے کھا لیا ہو وز لازم ہم کہتے ہیں کہ نہ گائے کے گوشے کھانے سے وضو ٹوٹا ہے نہ بکری کے نہ بیل کے نہ بھینس کے نہ اونٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اب یا امام بخاری رحم اللہ بھی جمہور کے ساتھ ہے تو انہوں نے نموی روایات نقل کے کہ لم یا توجہ لم یا توازہ لم یا توازہ لم یا توازہ جھگڑا ختم ہے ٹھیک ہے لیکن اعلی ظواہر کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس حد جن حدیثوں میں وضو کا حکم آیا ہے یا پہلے وضو تبادی منسوخ ہو گیا ہے اور یا یہ ہے کہ وضو دو قسم کا ہے ایک وضوئی لغوی ہے اور ایک وضوئی عرفی رفی اصطلاحی ہے وضو لغوی ہاتھ دھونا ہے کلری کرنا ہے وضو اصطلاحی عرفی یہ ہے کہ آپ پورے چار اندام دھوئیں جن احادیث میں وزو کا ذکر آیا ہے میں مام مست مار کی وجہ سے وہاں وزو لغوی ہے ہاتھ دھو کلی کر لو اس لیے کہ آپ کے منہ میں یعنی شوروا سے دسومت آئے چکناٹ پیدا ہوا ہے ہاتھ پر دسومت ہے چکناٹ ہے اس کو ذرا دھو کر کلی کر کے وزو نماز پڑھو اس لیے کہ آپ کے منہ میں ذائقہ نہ ہو کسی چیز کا آپ کی توجہ خراب نہ ہو جائے تو وہ اس سے مراد کنری لی ہے لیکن وہ بھی لازم نہیں ہے اس لیے کہ ہے لم یا توجہ اور لم یا توجہ اور یا وضو سے لوگوں یہ وضو دھونا ہے جیسے مشکات مشکلات وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ الضو قبل الطعام توام وضو الطعام کہ طعام سے پہلے بھی وضو کرنا ہے اور طعام کے بعد بھی وضو کرنا ہے تو کیا مانے جب روٹی کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو جب فارغ ہو جاؤ پھر بھی دھو لو اس میں فقط ہاتھ دھونا ہے پورا وضو بنانا نہیں ہے امام بخاری بھی اس طرف روانہ ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ حل ہے اب صرف حدیث پڑھنا ہے اور آپ نے سننا ہے باب میں لم توجہ من شاطی و سویقی یہ باب ہے درمیان ان لوگوں کے لم توجہ یا ان آدیش میں لم توجہ کہ وضو نہیں بنایا گیا تھا من شاط و سویق کیا مانا شاد بکرے کے گوشت کے کھانے سے وہ سبھی کے وہ ستو بی کھانے کے کھانے کے منگو تو پکل ہو پکل وہ تو پھر تو فسٹ دن کوئی نڑ پھانکنا ٹھیک ہے نا اچھا وقلا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تو امامی بخاری فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بھی گوشت کھایا تھا اس کے بعد وضو نہیں کیا تھا روا ترمیزی تو ثابت کیا کہ اگر ان چیزوں کے کھانے سے وضو ٹوٹتا تو نبی پاک بھی وضو بناتے شیخین بھی بناتے بھی بناتے قال حد اللہ وبسن شیخ بخاری فشات صلی اللہ علیہ تو نبی نے کات فشات کھائے کون سا کاتل موڈا پہلا پاؤں اوپر والے سا کیا کہتے اس کو بہوا پہلے پاؤں کے اتر لائے حصہ چوڑا تو پچھلے پاؤں کے حصے میں کہتے ہم پشت میں کہتے ہیں اولے زچ سکون الحمد للہ زکل اردو تم لام ہاں یہ اچھا لفظ ہے یہ شانہ ہاں جی کاطفہ یعنی بکری کا شانے کا گوشت کھایا اور گوشت میں یہ شانہ یا پچلی کا گوشت یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پچلی کی یعنی شانی کا جو گوشت تھا اس کو اللہ کے نبی بہت پسند فرماتے تھے سم صلی اللہ پھر نماز پڑھی والا یہ اور پسیشت جلدی کرو اچھا بہت اچھی بات ہے اخبری جعفر جعفر ابن امرب ابن امیہ انا اباہو جعفر نے خبر دی کہ انا اباؤ اس کے باپ امرب ابن امیہ آخبروں اپنے بیٹے کو خبر دی ما ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا مزہ کیا ہے یہ بہت مزہ کرتا ہے کہ ایک بیٹا کہ مجھے میرے باپ نے یہ علم بتایا ہے میں نے ایک دفعہ مولانا طیب صاحب کی صنعت پڑھی وہ سرد میں لکھا کہ کرات القرآن آلہ شیخی وہ مرشیدی وہ والدی سلاسی نا میں نے قرآن اپنے باپ سے اپنے پیر سے اپنے استاد سے تیس مرتبہ پڑھا ہے مزے کی بات ہے یہ بہت میٹھی بات ہے تم بھی کہہ سکتے ہو پڑھا کی نہیں بات پڑھا نا پڑھو سنت قریب ہوگا آپ اس کے بعد بڑے شخصیت ہیں لیکن یہ میں نہیں لے جاتا ادھر. الحمدللہ جعفر جا کر کہ مجھے میرے بات میں خبر دی کہ نوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کو یہ من زمین شات کہ کاٹ رہے تھے چھری سے من کہتے شات سات بکری کے شانی کا گوشت اور کھائے کرتے تھے فدوئی علیہسلاتی نماز کا بلاوا ہوا فالکا سکینا رکھ دیا چھری رکھ دی چھری فص اللہ وزو وزو کے بغیر نماز شروع فرمائی اب یہاں پہ مسئلہ سنو یا تازین کا تیشات یعنی ہڈی سے گوشت چھری کے ذریعے کاٹتے تھے آج جب یہ لوگ چوری کے ذریعے کھاتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ جی خلاف سنت ہیں تم کہتے ہو جی خلاف سنت ہیں اللہ کے نبی نے جی چھری سے کاٹا ہے توجہ کرو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ایسے گوشت کو پسند کرتے تھے جو نیم پختہ ہوتا نیم پختہ تم بھی اردو میں کہتو کچا پکا یعنی بو ایک تو ہوتا ہے نا بوتھ پکایا جائے نا جو ہڈی سے خود اٹے ایک ہوتا ہے تھوڑا سا سخت رہ جاتا ہے تو اب گوشت اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو تجربہ کرو مرغ ذرا کرو مرغ اس کو پکاؤ زیادہ پکاؤ گے نا اس حیثیت سے کہ ہڈنی سے گوشت خود گرے وہ میٹھا نہیں ہوتا ہے اور جب پکاؤ لیکن اتنا زیادہ نہ ہو جس کو کھینچ کے کھانا پڑے وہ ذرا میٹھا ہوتا ہے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ کچا پکا گوشت پسند کرتے تھے اب یہ گوشت کا تفصاد والا ایسا نرم نہیں تھا کہ ہاتھ سے جدا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو چھری سے کاٹ کر پھر ہاتھ سے لے کر کھایا کرتے تھے تو تم بھی اگر ایسا گوشت پکاؤ تو چھری سے کاٹ کر ہاتھ سے اٹھا کر کھاؤ لیکن آج کل تو یہ حضرات جو ہے ہاتھ کہتے ہیں یہ جراثیم سے بر ہوا ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا چوری سے کھاؤ بابا چوری پتری کس کارخانے میں بنی ہے کس پلیت پانی میں بنی ہے کس چیز سے بنی ہے ہاتھ کی بات کرو جو اللہ نے پیدا کیا اور پاک صاف ہے لیکن آج کل کے جو ڈاکٹران ہیں انگریز ان نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو آدمی روٹی کے لیے ہاتھ دھوئے اور اس کو پونجے نہیں سکھائے نہیں اس طرح سنے ہاتھ سے بیگی ہوئی ہاتھ سے کھائے تو اس میں کیا ہے جراثیم نہیں ہے ڈاکٹر نے تسلیم کر لیا ہے تم نے مسئلہ سمجھا ہے نا ہاتھ روٹی کے لیے ہاتھ دھو تو اس کو صاف نہیں کرنا خشک نہیں کرنا اسی طرح کھا یہ مصنوع ہے سبحان اللہ،, سبحان اللہ بات سمجھ گئے ہو تو چریوں سے کھانا یہ انگریزی رواج ہے ہاتھ سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں گوشت اگر بوشت سخت ہے خیر چری سے کاٹ کھا، لو پھر ہاتھ سے اٹھا کر کھا لو چلو آگے جاؤ ایک <تصف> <تصف> <تصف> باب من مزمد من و ولم یا اگرچہ پہلے لم یا من میں لہم شاد کا ذکر ہے اس میں وہ سویق کا بھی ذکر تھا لیکن امام بخاری نے ایک دو حدیثیں سے اس باب کے لیے ذکر کر کے اکتفا کر دیا کہ اللہ کے نبی نے لاہ مشاد کے کھانے سے وضو نہیں بنایا تھا اس باب میں سویق کا ذکر آیا تھا لیکن سراہتن نہیں تھا اگرچہ ضمن ثابت ہو گیا توجہ کرو ضمن ثابت ہو گیا اس لیے کہ دانے تو پاک ہیں وہ جب بنے جائیں اسے سویغ بنایا جائے ٹھیک ہے نا اس سے وضو یعنی اچھا گوش ہے گوش گوشت جب گوش کھایا جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو سویغ کے کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا یہ مسئلہ تو ضمن ثابت ہو گیا تھا لیکن امام بخاری اب دوسرا باپ باندھ کر آدمی وضو میں نصویق ثابت کرنے کے لیے سراہتن حدیث لاتے ہیں سالتن حدیث لاتے ہیں احتمام کے خاطر اگرچہ یہ مسئلہ پہلے ضمن ثابت ہو گیا ہے بات سمجھ گئے ہو